نبی اللہ وعلا نور اللہ ابنجہ حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو ماجہ ون نمبر تھری سرکار مدینہ راحت قلب وسینہ فیض گنجینا صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم کا فرمان باقرین جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے دودھ بھیجا کرو کیونکہ یہ یوم مشہود ہے یعنی وہ دن ہے کہ جس دن فرشتے میری بارگاہ میں خصوصیت کے ساتھ حاضری دیتے ہیں اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس کے فارغ ہونے تک اس کا درود میرے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے حضرت سینابار تعالیٰ کا بیان میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے وصال کے بعد کیا ہوگا فرمایا میری ظاہری وفات کے بعد بھی میرے سامنے اسی طرح پیش کیا جائے گا اللہ تعالی نے زمین کے لیے انبیاء کرام علیم صلاحت والسلام کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے بس اللہ تعالیٰ نبی زندہ ہوتا ہے اور اس سے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے سلو عل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولا علی و صحبی ہی وسلم آشیقان رسول عشقان اولیا کو ماہ فاخر ماہ عبد القادر ماہ ربیع العر مبارک ہو یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے غوث سے پاک جن کا نام پاک ہے عبد القادر جو کہ غوث السکلعین غوث العظم ہیں محی الدین ہیں محبوب سرحانی ہیں قندیل نورانی ہیں شہباز لامقانی ہیں ان کا وصال ہوا پانچ سو اکسٹھ سنی ہجری میں بغداد شریف میں اسے قبول کر لیتے مہمانوں اور ہم نشینوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے ہوں. ہمارے غو سے پاک مالداروں کے ہاں قیام نہیں فرماتے تھے ہمارے غو سے پاک متکبر ظالم نافرمان لوگوں کے ہاں اسٹے نہیں کرتے تھے ہمارے غو سے پاک بادشاہوں کے ہاں نہیں جاتے تھے ہمارے غو سے پاک وزیروں کے ہاں نہیں جاتے تھے ہاں علما مشائق کے ہاں جاتے تھے ان سے اچھے اخلاق سے ملاقات کرتے تھے آپ مہربان دل تھے ہمارے غوث پاک تلاوت قرآن پاک کے عادی تھے ہمارے غوثے پاک وعدے کی پاسداری فرماتے تھے اور مشائخ نے لکھا آپ کے دور کے اسلاف نے لکھا آپ کے دور کے بزرگوں نے لکھا کہ غوث پاک بڑی بار ہس مک یعنی خوشتبئی کرنے والے خمدارو بہت زیادہ حیادار تھے ہمارے غصے آپ کے اخلاق بہت ہی اچھے تھے آپ کے دور کے بزرگوں نے لکھا کہ آپ کی طبیعت میں نرمی بہت تھی آپ کے دور کے علماء نے نے لکھا کہ آپ کریم الاخلاق تھے غوثے پاک کے اوصاف بہت پاکیزہ تھے ہمارے غوثے پاک بہت مہربان تھے ہمارے غوثے پاک بہت شفیق تھے ہم نشین کی تقریم کرتے تعظیم کرتے اس کا آنر دیتے اگر کوئی غمزدہ ملتا تو ہمارے غوثے پاک اس کی مدد کیا کرتے تھے اور آج جیسا فسی کلیل تگو میں بہت کچھ بیان کرنے والا کلام کسی نے نہیں دیکھا سبحان اللہ بقسم کہتے ہیں شاہان فری فین و حریم کے ہوا, کے ہوا ہے, ہے نہ ولی, ولی ہو کوئی ہا تیرا, ہو ہمسا ہمسا تیرا, ہو تیرا ہو آپ کے مسل کوئی ولی نہیں ہوا اور انڈرسٹڈ ہے کہ جو صحابہ کے رام اس امت کے افضل اولیاں ہیں جو آئمہ اربعہ ہیں امام مالک امام اعظم امام شافعی امام احمد ہمبل رضی اللہ تعالیم اجمعین یہ افضل اولیاء ہیں اور ہمارے غوثے پار آگ ولیوں کے سردار ہیں مزید حضرت شیخ عبدالحق الحق محدیث سے دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جو خود مسلم بزرگ ہیں بہت بڑے محدس ہیں بہت بڑے عالم ہیں اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں کہ بعض بزرگوں نے غوث پاک کے اوصاف یوں بیاں کیے کہ حضرت حضرتین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدیسہ سر نورانی بہت زیادہ رونے والے تھے جی ہاں یہ بھی اچھی صفت ہے کہ بندہ اللہ کے خوف سے روئے نبی کے عشق میں روئے گناہوں کو یاد کر کے روئے قیامت کو یاد کر کے روئے اللہ کو یاد کر کے روئے اللہ کی محبت میں روئے اس کے حبیب کی محبت میں روئے تو رونا یہ بھی اچھی صفت ہے جو خدا سے روتا ہے یاد رکھیے مکھھی کے سر کے برابر آنسو اس آنکھ سے بہ جائے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ سرد فرما دیتا ہے تو ہمارے غوثے پاک کثرت سے رونے والے تھے اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ خوف رکھنے والے تھے آپ کی ہر دعا قبول ہوتی تھی ہر مسلم کی دعا قبول ہوتی اور اولیا دعائے ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہمارے غصے پاک رضی اللہ تو عنہ ہو بد گوئی سے بہت دور رہنے والے تھے جیسے ہمارے اندر عادت ہے کبھی غیبت کبھی چغلی کبھی تیری میری کبھی ادھر کی ادھر عیب جوئی گالیش ڈال رہے ہیں کسی کے عیب تلاش رہے ہیں کسی کے مذاق منا رہے ہیں کسی کا نہیں ہمارے غوث پاک شہن بغداد علی رحمت اللہ الجواد آپ بد بوئی سے بہت دور تھے اور حق اور سچائی کے بہت زیادہ قریب تھے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کے بارے بہت جلال فرمانے والے تھے بہت سختی فرمانے والے تھے مگر کبھی بھی ہمارے غوث پاک نے اپنے لیے غصہ نہیں فرمایا اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کیا ہاں غصہ کیا دین کے لیے اللہ کے لیے ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعلم ہو کبھی کسی بھکاری کو ساحل کو خالی نہیں لوٹاتے تھے بہت سخی تھے میرے غوث پاک اور بس ایسے بھی ہوں گے بےچارے گیارہ ٹوٹتے ہیں خوب گیارہ دلوار زکات دیتے ہیں بھائی زکات تو فرض ہے گیارہویں شریف نیاز الحمدللہ ایک مستحب کام ہے مسلمانوں کو کھلانا پلانا بہت اچھا کام ہے جنت میں لے جانے والا کام ہے مگر زکات تو فرض ہے زکاط نہیں دیتے اور ہمارے غوث پاک کی شان دیکھیے آپ کسی سائل کو واپس نہیں لوٹا تھے یہاں تک کہ اگر کوئی آج بات مانگ وہ <تصفيق> تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہمارے غوسی پاک رضی اللہ تعالی ہو وہ فریاد رس ہیں پکارنے والوں کی فریاد اللہ کے حکم سے سننے والے ہیں کہ ہر غوث ہر ولی آپ کا شائدہ آپ سے محبت کرنے والا ہے آپ وہ کرم کے کنویں ہیں کہ کنواں بھی آپ کا پیاسا ہے فرحان اللہ ہمارے غصی پاک رضی اللہ تعالیٰ ہو مہذب طبیعت تھے کیونکہ چونکہ آپ بہت بڑے عالم تھے جو عالم ہوتا ہے علم, ہوتا ہے نا. علم ہوتا ہے ہوتا ہے دنیا نہیں فزکس فزکس میتھمیٹکس کیمسٹری انگلش بایولوجی پوئم پوئٹری نہیں جو علوم دنیا جائز ہیں وہ ہیں مگر جو فضیلت وہ علم دین کی ہے جو انبیاء نے وارث بنایا وہ علم دین کا وارث بنایا تو ہمارے گوسے پاک حافظ قرآن تھے بہت بڑے مفت بڑے محدث مفتی اسلم تھے تو علم دین نے آپ کو مہذب بنایا گھوسے پاک کے اندر سچائی گھوسے پاک خندہ پیشانی والے تھے آپ برد بار تھے بردباری کیا ہوتی ہے ٹالرینس یعنی غصہ دلانے والے معاملات ہوں مگر انسان پروکار رہے غصہ نہ کرے ہمارے غصے پاک سبحان اللہ ذکر آپ کا وزیر غور و فکر آپ کا مونس مقاشفہ آپ کی غزہ مشاہدہ آپ کی شفا اداب شریعت آپ کا ظاہر اور صاف حقیقت آپ کا باطن اللہ تعالی ان سے راضی ہو اور تمام صالحین اور ان سے محبت کرنے والوں سے راضی ہو سبحان اللہ, اللہ اللہ حضرت فرماتے ہیں سور جگ کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے افق نور پہ ہیں میرے ہمیں شاد حضرت شیخ محمد جرادہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ غوث پاک شہن شاہب اغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ حسنی ول آپ حسنی حسینی ہیں کس طرح والد کی طرف سے آپ حسنی ہیں حضرت سیدنا موسا جنگی دوست رحمت اللہ تعالی آپ کے والد ہیں اور والدہ کی طرف سے آپ حسینی ہیں سبحان اللہ ایسے سید ہیں میرے غوث پاک حسنی اور حسینی سید ہیں تو آپ کی شان بہجت الاسرار میں قلائد الجواہر میں یوں لکھی حضرت شیخ محمد جرادہ رحمت اللہ تعالی بیان کرتے ہیں میری آنکھوں نے شیخ عبد القادر جیلانی قدیسہ سرہ نورانی جیسا خلیق خلیق مینس اچھے اخلاق والا وسیع حوصلہ بڑے حوصلے والا رحمدل قرار کا پابند مروت والا وفا والا نہیں دیکھا آپ کی شان و عظمت آپ کی بزرگی آپ کی فضیلت علمی اس کے باوجود گوسے پاک چھوٹوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے گوسے پاکوں کی تعزیم کرتے تھے ہمارے غسے پاک بڑوں کی تعزیم کرتے انہیں سلام کرتے غریبوں کو فقیروں کو اپنے پاس بٹھاتے اور یہاں ایک مدنی پھول پیش کروں مدنی مدنی بغدادی پھول وہ یہ کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعلق ہو فقیروں سے غریبوں سے محبت کرتے تھے اور یاد رکھیے غریبوں سے محبت کرنا نبیوں کی منت ہے نبیوں کا فکا ہے غریب سے محبت کرنا ہمارے غوث پاک عمراسا مالداروں میں سیٹ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کبھی وزیر اعظم پر نہیں جاتے عراق محدین شیخ عبداللہ محمد بن تو یہ غوث پاک کے حفر ہیں پاک کے زمانے کے مفتی ہیں یہ کہتے ہیں غوس پاک بہت جلد رونے والے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر نرم دلو ہوتا ہے نا اس کو جلدی ہی آ جاتا ہے آج سن کر حدیث سن کر سنن سنن تلاوت سن کر اسے جلدی رونا آ جاتا ہے خدا کی بات سن کر اسے جلدی رونا آ جاتا ہے اور تھے با جل رونے والے تھے بہت کو والے تھے بہت دعائیں ان کی قبول اور اچھا اخلاق والے تھے اور خوشبودار پسینے والے تھے اس پاس والے تھے قابو پانے والے کم نہ لینے والے تھے جانتے پاک اللہ کے لیے دوستی ہے آج اب دوستی کس لیے اللہ حسن کی وجہ سے استفر کی وجہ سے کچھ دنیاوی نفے کی وجہ سے اور ہمارے غوث پاک دوستی کرتے تھے اللہ کے لیے اور غوث پاک اپنی جود و رخاستی کو محروم نہیں کرتے تھے